اندر کوئی سوچ لئیے کچھ غور کر لیے ساڑھے سراب سوچا کہ نوکے نے چڑھ کے قرآن پڑھنے نہ تو محمد میرے سامنے غور کرنا چاہیے انسان غور کرے مسلمانوں غور کرنا چاہیے میرے سامنے میری بیٹی آ رہی ہے چوڑی پجامہ پایا نہیں مگر اس گل کر اپنی تاریخ سی تاریخ کے نے ہے کتابیں اٹھا کے تین کون جگانا لایا جاگے گا جبت ہے جس وقت گال سنے گال سنے تک دیا سی کس علاقے تاریخ دیا کتاباں دے لفظ محفوظ نے مگر جنہ نے انگریزی بوک تو فرصت ہوئے پارتے ہوئی سکتے ہیں جنہ نے زنا بدکاری تو فرصت ہوئے پارتے ہوئی سکتے ہیں جنہ نے فرما تو فرصت ہوئے پارتے ہوئی سکتے ہیں انہیں پہلے لال رنگ اٹھایا ہے پھر اس بعد انہیں رکھیا تھلے خنجر اٹھایا ہے خنجر, خنجر اٹھا کے ہندوستان دا جتھنکشہ بنیسنا مارے اس برکے نوچیر چھڑے سوبا دیلے مسلمان کی رودیا تیرے جسم کیوں نہیں پیدا ہوگا خون گرمی کیوں نہیں پیدا ہوں کہ جو غور کرا زمانے ایسا مسلمان سا ست مول علی گیرت محمد ابن قاسم دی غیرت بارس ہاں پر باقی نہیں ہے تیرے نارے نعرے چند ایک دو دن چار دن پانچ دن بند ہو کیا اتر گئی ج نے سوچا سی دے قانون گزار بنی جن سو کرنا اندر اندر مار نہبدیلی سجنوں خیر سنانا ای گلاً خن سال چک لے دی چو پالے جی سن فنکارا پالتے سن پتا ہی نہیں رنگ ماں پیو کون ہے وہ گار نو یا گھر سمجھتے سنگ خنکارا نو اپنا ماں پیو سمجھ رہے سن بابا جی ہوں تارا جی اگر بائی جنوری یا بیس جنوری اتوار درمیانی رات بعض مطابق چار بجے بعض لوگ گلیاں ہو گیا میں گل تھوڑا جہ نوے سروپ توڑنا تو، تو، چاہوں کہ جرے لوگ حال تو تو خبر نہیں <تصفح> ہے کی ہویا تو کا ہر پاسے نعرے بازی ہے شور بندے تو پہلے بھی تو دے رہ رہے تے آخر کار اس یہ نہیں قوم گی یہ خبر ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پٹی اخبار ادھر حکومت جہی انہوں نے اپنے پیوا کوئی مولوی شیرانی ورگے خبیث انہوں نے سامنے کیتا انہوں نے پھر تبصرہ کیتے یوں ہو گیا فلا ہو گیا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا یہ ماورائے قتل ہے ماورائے عدالت قتل ہے اے کستاخ ہے ہسی اگر یہ یہ ہے کہ قانون دے پیش کرنا چاہیے نا اخرت قانون تے سلیم صاحب قانون تے پھر قانون ہی ہوندا ہے نا پھر قانون ہی ہوندا عام عوام دے مسلمان جدوں انہاں نے گلاں باتاں سنیاں شک و شبہ دا شکار پے گئے شک و شبہ دا شکار ہو گئے تے کڑے پاسے جایا اخر کار تر نور قادری وی تے ڈا وٹا مولوی او نے وی تے 12 گھنٹے دا موجود رہ دتا دونوں نے وی اکھے غازی ممتاز کیتا ہے قتل کرنا جائز نہیں سی اخر کار او دی بھی کوئی شخصیت ہے تے او دی کوئی ذات دا ہے او بھی بڑا بن کے کی کرنا چلو دیہی کر لو گے آخر کر بیگم سونے دکھ نال گلا سنو میں جاب سامنے اپنا موقف رکھا گا قرآن حدیث انشاء اللہ حدیث پڑھ پڑھ کے سنا دساگ کہ کے سامنے میں پڑا گا پا نبی شریعت بھی ہوت نو بھی پڑا کر دیا جائے گا نبی جائے گا خیر میں تو کچھ کچھ حال کہ سی موسم سویتے ناڈیشا ملونا میں پوری تمام کھولنا چاہتا نبی پاک سرکار رب آرام دے یار گل نہیں سنی ادھر بکرے پتا چلیا مسلمان جس وقت شیخو پورے پولیس نے پکڑیا پرچا کٹا چلان کر کے جیل مقدمہ چلیا بل بے بل بل بے مقدمہ, مقدمہ چلیا, چلیا, چلیا, چلیا ہے کہ جرا نبی کرے گا نا یا سزائے موت دیتی قانون قانون مسلمانہ میں صرف اور صرف زمین کو کے اندر اندر اپنی کیا دی صرف تر نبیت کا جس قانون دا محافظ تیرا پتر ہے جس قانون دے اندر پرتی ہو نواز دے تو ادھی رات نوٹ کے پر یادہ کرنا ہے تو دراما کہنا ہے ایف سوس قانون دا کی عالم ہے کہ حضور دے کوئی ساخی کرتی پجاہ آزا اگر دے دے, دے بھی مانا دسو ہے تو آڈے ستانوں کو پنجاہ آزار پیہ دے تو آڈے نبی نے پہنگے پرداش کرنا ہے گورنر نے ان کا نام سلمان تاثیر نے دی نسل ہے اے میں مزاح نہیں کر رہا کہ بعض مطابق۔ دی تھل لگئی اس کے غریب مارل دی اپنا, اپنا, اپنا جو سٹے میری عزت رول گئی ہے جاج میری گال نہیں سندا وکیل کرنو آستے پیسے ہی نہیں گورنر صاحب کوئی انصاف دیو تو گال سننا تک گوارا نہ کرن آجو گستی جی نے میرے نبی, نبی نکھاؤں کے اون دی شبار شباستی سلام آباد تو ٹور کے دشوئے خبورے تک کیسے سوچ سکتے کلما پڑھنے والے اسلام بھی اس طرح اور بہترین ہونگی گیا تاریخ اور اور سوچ گرمی پیدا نہیں سونے یہ کہہ دینا کہ نبی خون نبی عزت ناموز تو خون دا قطرہ بھی قربان کر دیا ہے بہت زمانہ بیان کی دیکھے ہاتھ باندھ لے دو منٹ ایک بار نیند کر لے جا کے گھر سن لینا نبی پاک سرکار عزت و موسم آ تو رسالت قانون ہے کہ نبی پاک نبی پاک چار لفظ نبی بولے بولے دی کر دیتا میں اپنے ہوں نہیں ہے ہے ہے ہے کافر پہنچ گیا تو جاند نہیں او اللہ تعالی مضبوط طاقت دیکھی رب جی نے اپنی شانا دکھائی جنو نے بونک ماری نا بونک ماری جو نے پکیا <تص> <marinade ف Latweit> میڈیا والے وی اتھے کول کھلوتے سن نا میں انہاں دی بھی بغارت دساں گا تھانو جے تو انہاں نے پھر اگے سامنے سپیکر کیتے تے پھر مووییاں بنیاں تے کہن لگے سار صاحب ا علماء کرام نا تہاڈی اس گالے نال متفق نہیں ہون گے اگوں پتہ ہی کی آندا ہے آندا ہے ان چاہل ملوانوں کی ملوانوں کے فتوی کی میں پرواہ کروں گا اگے لفظ سن آندا ہے نے بسنت کے خلاف میں میںچی نبی ناموس عزت کالا شانہ آ کے نزدیک مسلمان کافر جد ماری بک ماری ادھر بے نشان شخص تے اپنے گھر چند نو تل پیلانے کی کرنا بس جاندہ بے نشان جا بندہ راب دی تقدیر پھر پلٹا پی ہے لے تو اپنے نشے دے تو میری جاننا ہی نہیں ہے جن سی آنا رب کو مل آسان مچھر ہاتھوں مروا چڈیا سے ہاں مہتے ہو ہاں ابابیلا دے ہتھوں نکیا نکیا کنکریاں دے ذریعے وڈے وڈے ہتھی مروان سکنا وہاں علم ترکہ فعال ربکا بی اصحاب الفیل او جڑا اعلان کرے گا قیامت والے دن لیمان الملک الیوم اج کیندی بات صحیح ہے او قارون فرعون حامان نمرود نواس شریف مشواش شریف عمران خان ا دنیا دے اندر زر اندر ا دی اخرت دے سو تو سونیاں دے چراندے سو لیمان الملک الیوم اج کیستی بات صحیح ہے اج تانوں سارے دے سامنے ٹنگیا جائے گا ار قاضی ممتاز ور گیانو ایتھے کے بٹھا کے دسیا جائے گا دنیا دیا شاید ناج نہ کرایہ جائے عزت باہر نال نہیں ملدی نبی کی. حق برن برن عشانت جی عشانت جو مرضی لیا نی پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے شہید بندے چون چون کے چنگے تگڑے قدرت بھی مسکرا بندوکا بھی چنگیا تے گولیاں بھی چنگیاں دشمن حفاظت پوری واہ تے لیا کیا نہیں جیڑی بندوق پکڑائی سی نے غازی ممتاز قادری دے ہاتھ دے اندر حفاظت کرنی ہے تے اے سلمان تسینے دے دے دے گولی مارنی جدو آزادی کا پروالا لینا ادھر پہنچا پروانہ واسطے جس وقت اسلام آدمی نے گولی نہیں ماری کانڈ پیچھو گولی نہیں ماری جاندہ سی ساری تاریخ بڑی عجیب تاریخ جانتا سی سلطان سلاؤ فوجی سی. پہ بلیکھے نہ رہ جائے میری کرتی پانی نہ پہ جائے آپ نے فرمایا سر سب تو ہی نے رسالت دے قانون نو کالا قانون آکھیا اے اونے بڑی جرات نال آکھیا ہاں میں آکھیا اے غازی صاحب نے فرمایا سرکار تانوں پتہ نہیں کہ تساں مسلمان ہو تے کلمہ نبی دا پڑھیا نہ ک مینوں پتہ اے میں آکھیا پھر جڑا مسلمان ہے نا اون دے منہ دے گلاں زیب نہیں دیندیاں ختم کر دیا گا رن دیا گا جب نے سنیا بندوق نو حرکت دیتی نا ذرا تلنا آ, نے کی قانون ختم نہ نہیں روے گا نبی دی نمو سالا مرتبہ دھرتی نہیں رو گا تین سوج تنگ جی سورا نو یہ درواز کمانتا تار کٹ کے دنیا جانا ہو جائے گا پوری سونے گولیاں ٹپائیاں نے ای نہیں ماریا فلے نہ پی گولی بجتی ہے ترقی جڑی میرے جی ہونی ات ہوئی ہے ہاں پھر لما پیا ہوا تعو پتا ہے جدو بھی مر جائے دی کر کے چالی لکھ کا ہے انسان سے انسان غازی دے دیدار کر اشرف صاحب تاری لگتا نیند نہیں آج لگ اپنے گرا تے نشے من بچلی اٹھاؤ نہ چادر لاؤ چادر پیچھا کرو اشرف صاحب چادر پیچھا کرو نا آ کے تی نیندر بھی اگڑے تو تو ہو کی جس پایا ہے تے جو ہونا سی ہویا ہے رب دی ربدیر بھی کمال کر تو بعد ملک پاکستان اسلامی ملک دے اسلامی سپاہی پیرا مجاہدین پیروں رسی بن دیتے نے. جیل دے اندر لے کے گئے پوچھا راجی کیوں قتل کی تا ہی؟ اس خیر ہویا جد واقع ہوا گیا ماریا تو مارا بہت سی تعلیم یافتہ گریجویٹ طبقہ نا کہے لا کمال علی گل یہ جیب ٹک بندا ازادی رائے دا تے ہار ایک نو اپنا مرضی کو کو دی کرے مطلب ہوئے نہیں آپ نے جو کام کیا طبقہ قانون چ لا دے مذہبی جذبات تو باعت باعت قانون و قربان فیصلہ چکیا ظلم پی آربانی کرو تو غور کیا بھائی نہیں یہ بندہ نے قانون کیتا سوچیا تعلیم یافتہ بیٹھے عظیم لوگ پیش, پیش ہوا جج بیٹھا بعد ہے جس وقت پورا پڑھ کے آخیا ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا بالکل غلط اپنے شوق میں پتا ہے میں تعلق تو کچھ نہیں آخد میں جا رہی کنوں سنا سام اپنا دکھ قوم ہے, ہے، تو دکھ کراڑی نیدر بھی لگتا کرے گی اچھا م... جی صحیح م... کی سزا ہے نا سدا دہشت گردی والی جنہیں منسوخ کر دیتی ہے نے یہ دہشت گردی کا وجہ سجا دیتی جائے گی ایک بار سجائے موت نہیں دو بارہ سجائے موت دیتی جائے گی وہ نہ ہوئے بڑے کنجر ہو ہر وقت مسکرا رواج کر کے آخارہ کروڑ حوام فدو لا کے بادشاہ بنا اگر سارا بات بیٹھے سوڑے بادشاہ کی سارا خیر جہ خط گیا نا اس خط کا مخت سر ڈاکٹر ڈاک صاحب تسا بھی ان نیند دا موقع دیا گے دا عنوان تیرے وال خط اسلام دی, روشن اور, تاریخ دی اندر. اور ہمیشہ سی تاج بنای اور بنایا جس اس طور شہید اسلامی ادوار تاریخ تاریخ کرو کرو اور جائے سلمان تاثیر نے اپنے نبی مارے پر ہویا کی صدر سڈ ہے سنکت کوئی نہیں پورے افسوس کیا بس افسوس افسوس ادھر جی گیا ہے چیخا جہاں جانا سر حالت بڑھ گئی وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا بھی جنوری شہری ہائے ہائے ہائے جس وقت رحم رب تحمت آوازاں مار رہی ساڈا پیر باؤ فرماندہ رہتی رانی naya ae te din nu rahe sani جدو نو پتا لگ گانے کا ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا وا پر کسی آشکے چڑھا گا قسم خدا دی کر کے انا عیسی ضروری ہے سی چوڑا ضروری ہے سی پر نماز شریف نالو چنگا سی محمود شریف نالو چنگا سی شہباز شریف نالو چنگا سی رحیل شریف نالو چنگا دی سارے شریف دالے گھر پے گئے نے خبیث پتہ نہیں ازا کتھو لب گلی گے خیر قسم خدا دی کر کے اناواں تے رب العالمین جل الحمد الحکیم دے جڑے نبی دے عاشق ہوندے نے او پھر جانا کیویں تندے نے زمانہ یاد رکھدا اے ا زمانہ انہاں دی آپ نے ایک فرقیس شان دے نال دے فرقیس عظمت دے نال آپ نے شہادت ندرانہ پیش کیتا ہے یہ درویخ آپ دے گھار والیاں انہیں نہیں دسیا کہ آپ نے فانسی دیتی جانئی ہے وہ سونے آشک کو کنے ظلم کیتے جا رہے لے پر یارا یاد رکھ لائے واتہی دوں میں نوں ظلم لگ دیا انگے پڑھ کے نا آشک سے ہی انہوں تے کھانڈ ڈالوں بھی زیادہ مٹھے لگ دیا انگے لذت آدی جدو سوار کی خاطر دکھ پہنچتے ہیں لذت بھی آتی ہے سواد بھی آ سدے جا قسم خدا کی کرکیا نہ بچے نے جتوں اپنے باپ دلوں پڑیا ہے پتر تل میں پیچھے آ رہا محبت, محبت نے بھی دی در در پیدا نہیں کیتا آپ ٹگ بنا نہیں وہ جنہیں دینی گاہ حس نے یوسف وہ جن دینی گاہ حس نے مستفا ہوتے ہوئے انداز کی پرواہ ہے۔ سونے مسلمانہ سونے گلنہ سونے تیرا ہونسی نہ کھلے گا وسط کے جاوان آپ سرکار دے بارے میں پڑے آئے جدو آپ نے پھان سیدھا پھندہ گلچ پاندہ ارادہ کیتا ہے آپ دے چہرے ہوتے مسکرہ ہٹائیے پچھا گیا ہے غادی خیرے مسکرہ کیوں رہے آئے جان دے سن لگتا ہے کو خاصی کا لونی ہے آپ فرماؤں گے نے سانو پھان سیدھے پھندے دن در یار دا رخنا در آگیا ہے تا پہ حضرے ختم ہو گیا خون درمی ختم ہو گئی ہے وہ تیر کی لاش آئی ہوئی آ کے ٹھڈا مار دے تو اگ ختم ہو جائے گا برداشت نہیں کرے گا پر آشک لاش نوار کے پھر دوبارہ ٹنگ دا گیا ہے پہلو پہلے شہید ہو گئے چڑھا دیتا گیا دکھ دیا پر قسم خدا دی کر جنا سلوان تسی مریا ہے چنا پڑھا نماز دے کوئی مول بھی دا پو بے دے نہیں لبا دیکھنے کا خود چنادے در شریف پتہ پتا لگتا میرے مدینے کے تاجدار بھی تشریف لے آئے نے ہاں زمانہ جاندہ سی تی چالی لکھ کا مجمع میں ذریعے گل اٹائی نہیں آج میڈیا والے ہیں کدر نے جدو مسلمان کی تھی نو نگا کر کے جگ نکا ہونا دلانا ہوئے پتکاری دلا ہوئے پھر نسل اگے اگ گئے پر جدو آشک خبر دے کر جا ہر پاسے خبر پھیل جان گیا جگ جانے گا جہاں نبی کے زمین ججنا درت سبحان اللہ یہ تی چالی لاکھ دجنا حالے تک خبر اڑائی نہیں گئی اگر خبر اڑائی جان دی میرا ایمان آخ دائے و جڑا عاشق سننی بھر گاؤنا زیباویں و ملک دینو کرو تے چھوپڑی دینر بیٹھاؤنا دی و نوی آخنا دی اپنی جتی بھی بیچ دیاں گا کپڑے بھی بیچ دیاں گا پروش دے اس عاشق دے چناتے دیں تر ضرور شامل ہوگا اوستہ چیرہ ضرور بیکھا گا جنہیں نبی دا چیرہ تک آئے جن میرے نبی دیدار کیا اس عاشق کا ضرور زیرہ دیکھنا ہے اے او مسلماناں کِنیاں زیادتییاں پیاںدیاں نے کِننے ظلم پاؤندے نے اور جڑی گل والے میں پہلا اشارہ کر گیا وا کہ اس وقت پرندے بھی ہوا فضا دے اندر جدوں جی آپ جسم جسم شریف جا رہا ہے پرندے بھی ہوا دے اندر اڑ رہے گھوم پھر رہے سن او بھی روک کے اخ دے سن بھی روک کے اپنی زبان حال دے نال اخ دےون گے او دنیا والے او اگر جے جی تساں وی نبی دے غلام ا ساڈے کبوتراں نے وی نبی نال وفاداریاں کیتیاں سجنا کوئی گل سمجھ آ رہی, رہی سجنا درویش جد جنابسف علی اسلطلام مصر دیا بیویاں نے آ مصر دیا بیویاں نے جناب دلخا نو دل کی آشک بن گئی نوکر آپ نہیں جو میں چلو ساند رب ہے جدو مصر دیا بیویاں کٹیا ہو گیا Oh, my God. ہا وقت تا نہ ائد یہ لہ ان دا معنی یہ نہیں بندا کہ انہاں نے ہاتھ ہاتھ کٹ دتے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اے ٹکڑے ٹکڑے کر دتے وجد انہاں نے جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن ویکھیا زباناں بند ہو گئیاں نے انگلیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دتے نے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے او سجدنا انہاں نو احساس ہویا ہی نہیں تے پتہ لگیا ہی نہیں دے سامنے حسن ہاں جان دیا کیواہ کر سجنا لہذا ایک کے لحاظ سارا فیصلہ قانون کر گا ادھر ادھر نبی دی جا جا دا دا قانون تے پاسے میرے نبی دی شریعت کر دیا جانے کی ہر شہر قربان کر ہے جہاں ادھر حرم پاک, در دے قرآن دا فیصلہ حرم پاک دے اندر خاص مخصوص دے اللہ شریف دے اردہ گرد ہرمک ربران کا میدان کا پتا ہی کوئی نہیں دے, دے جدو قوم تباہی مسلط ہو جائے یہ کہ جڑا حرم پاک کے اندر آئے وہ کچھ نہیں آخیا جائے گا جانور جانور ماریا جائے گا جانور قتل نہیں کیتا جائے گا انسان مارنا تے کچھ آؤ پر جدوں فتح مکہ دا موقع ہے میرا نبی بولیا ہے ہاں بخاری فرماندی ہے میرے نبی نے فرمایا ایک بندے دا نام سی عبداللہ ابن خطل او میرے نبی نو گالیاں کھڑدا سی بکواس کردا ہوندا دی پھونکدا سی میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو میں تواڈے قُل قسم لیناںواں میں نو قسم دیو وہ جتھے بھی عبداللہ ابن خطل نظر آ جاوے پاویں ابو اللہ شریف دے غلاف دے نال چپڑیا ہووے اونوں ٹوٹے ٹوٹے کر دےوے جے چھڈیا جے نا اے میرے نبی نے فرمایا فرمایا عبد اللہ ابن خطل جتھے نظر آ جاوے ہر دی احترام کیا خون نہیں کیتا پر جڑا نبی نگنا ہو جانور نو تے نہیں قتل کیا جانا جانورے اوور قتل کیتا جائے گا نیند کرنی لوک چھپ کے ابن الشیر بڑے بڑے, بڑے, بڑے بڑے امام نا چیز دے کول اصل کتاب بھی موجود ہے ہاں ادھر دیکھ ایک یادراخلو قانون کی ہے عورتاں نو جنگ دے اندر بھی نہیں قتل کیتا جاندا ہاں جنگ نہیں مارے جاناں عورتاں نہیں قتل کیتا جاندا چھڑ دتا جاندا ہاں ہربا نہ کرنا اے قانون ہے شریت میرے نبی مروان دی دی میرے نبی نو بکواس نبی بیٹھے ہوئے بکواس کی تشریف لے گئے میو ربی قسم ہے میرے نبی جدو واپس پسان کے میں میرے نبی من بندہ میں محمد دی خاطر قتل میرا نبی کون ہے میرا نبی جنگ رحمت بن کے محمد کی خاطر کر دے گا مار دا درخت ری بنیادی نے جدو سنیا ہاتھ بن کے ارج کر دیں سونے میں درن یا رسول اللہ میں کسم کھادی ہوئی ہوس نہ گھلو میں نبی دے گستاخاں نو قتل کر دینا اے رحمت اے وا نبی دے گستاخاں خانو زندہ چھڑنا اے عذاب اے تا تہ رحمت اللعالمین نبی نے فرمایا جاؤ نو قتل کر دیو ادھر جدو سن جدوں حضرت عمر ابن عدی فلما را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن بدر جا عمر ابن عدی فی ویلے چار سچے پتر پائے سنو ایک پتر اج دا دودھ پیتا سا سینے دی آپ نے پتہ لگ بالا کیتا ہے تلوار کٹ سن سن تلوار کٹی ہاں بات جد میرے نبی نو پتا لگیا بڑے چا چان لے تو انسان مار دے کی نا اے حدیث پاک سے سما خرج ہتاس اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صبح مصیبت نماز پڑھنے واسطے پڑ گیا پتہ لگا رات چنگے کام کر کے صبح نماز نہ پڑھی اے بھی کوئی بندے دا پترا لا کام نہیں ہے ابھی تے سویرے اکھ رات نبی دے میلاد وچ بیٹھے رہندا اپ سویرے نماز پڑھنے واسطے پڑ گئے اچھا فلما آپ نے اپنے, اپنے اندھی سابی والا مرمایا و کالا اقتلتا تھا بنتا مرمان اس گشتی قتل کر آیا نام میرے نبی سرمر سکار نے اپنے یار والا برمایا میرے یارو وہ جڑا چاہندے اس بندے دیدار کریے جینے چھپ کے رات دے اندھیرے راب دے رابطے رب رسول دی امداد کیتی ہے او میرے ابن عدی دا چہرہ پتہ لگیا جڑا گستاخاں نو قتل قتل کر دیوے انہاں دے چہریاں دی زیارتہ کروانا اے میرے نبی دا حکم ہے میرے نبی نے حکم فرما چھڈیا اے او ویکھو دے ا کیندا عظیم شان اے میرے گستاخ نو قتل کردے کرو گا بن خطاب ہی بیٹھے ہوئے ستاب مسکرا دیتے ویخو اس اندے والے تیوے کو میرے نبی نے ورمائے اللہ تقل آما ولکن اللہ بصیر ہاں اندہ ناک انہیں نبی دی رو پشانے آئے یا کھال آئے ایدر وے فلمہ راج عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ بنیہاں پی جماعت حدیث پاک کے لئے کیا آپ جا رہے پتر ہو لوگ رل کے انہوں دفنا رہے سن سن دفنا رہے سن دفنا سن, دفنا سن دفن کر رہے سن جدو آپ کولو لنگے نے انہیں آپ نو تو, تو قتل کیتا ہے گھبرائے نہیں آپ پرانی ریت آشک گھبراندے نہیں آشک کلا فرما یاد رکھ لو سینہ کا لینے اگر تساں دے لفظ بولو گے میں لڑا گا یا جان دے دیا گا یا سارے تاریا ٹوٹے کر دیا گا اللہ اللہ دور بال سجنا کر کے خدو بنایا ہوئے ہوا ہے خدو دے پائے ایک نال پادری لما پی ہوا ہے جدو سینے خدو گیا ہے بال کول گئے لگے او پادری آؤ سا گیند واپس کر دیا انہیں جوں ہے فلاں ہیں میں گیت واپس نہیں کر دا اکبال کے ودی آیا اخنے سال توبی حق محمد میں تنو آم بندے دا واستہ نہیں پاند اپنے نبی دا واستہ پانا میرا گیت واپس کر دے ہاں انہیں وسیلے نو کتھو مننا سی ہے جو یہودی سی ہاں پادری سائی جو ہے دی انہیں وسیلے نو کتھو مننا دی انہیں نبی بنو پاک بکواس کی دیئے انہاں لیاو اپنے محمد رو ہو تو انہوں گیند لائے کے دیوے گا با ایک گالی سننی دی سارا نے اپنی ٹنڈیا نالی خون کر دیا گی ٹوٹے ٹوٹے کر دیا گی نکے نکے بالا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جوں ہجنے گرو پتا لگا ہے آپ نے فور نمبل پڑے نے تاریخ دمشق دمشق دمشق دمشق اَسی چیزیں باب جلد لمبر ست بن جاتے واقعہ لکھیا ہویا ہے آپ سرکار حضرت عمر فروق نے شکرانہ دینا شکرانہ دینا پڑے نے دعا کیتی ہے مولا آج اسلام غالب ہو گیا ہے سنو پتہ لگیا ہے بالا دے دیل دے اندر دی اینی غیرت آگئی ہے او نا گستاخ رو ٹکڑے ٹکڑے تے کیتا ہے زندہ دیکھنا کے بارہ نہیں کیتا نیند چاولوں <اللہ> <تصفيق> کے درمیان نا لاش نو یاد رکھی دے سبق نو یاد رکھی ہاں درویش آپ دی قربانی تین سبق ہی پہ دین دنیا لیا اصا ایڈا با کم کیا ساڑی لٹکتی لاش رو یاد رکھیا جائے ہاں یار آ جوں نبی سبھی گل آ جائے اپنا گستاخا ایک بار سے نت پا دی بار سے اصا نو لگام پا دیان کربی نموس کی پرواہ کردو بھی کوئی بونک ہے زبان کٹ کے کتیا نو پا چڑیا جے اپنی دی ہاں جہ بڑی گل آپ سبق بھی میرے دی دیمتاز کا لٹکی لاش تین سبق دی محبت کا دم بھرنا لو کا قانون, ایسا ایسا قانون جنی دیر تک گا نبی اللہ، اللہ محفوظ نہیں سبحان چلو <ال>; پھر لے ایک دو دو تین منٹ صحیح ایک فون تو سنا اچھی آواز یاد رکھ ل قسم خدا دی کر کے آنا ہوں تو سوچے کہ میں بچ برتی ہوا گا فوج میں گا پولیس دے اندر جلیا تمتاز شہادتریت گرجیا نوازی ممتاز کا شان پتا لگ سکتا ہے وہ تیرے لکھا سور ادی ممتاز کے پیشاب تار کے گٹر تو کا پتا لگتا ہے جنا پیارہ لچکتی لاش سبق پی پہ او دنیا لیا واحد انگریز دا قانون جنہی دیر تک دنیا دن روے گا نبی دینا موسی فادت نہیں ہو سکتی کیوں آج جو آشکانو ٹنگیا گیا تھے گستاخان دی فادت واسے سکی اور ٹھیاں دیتیاں گئیانے یہ سب انگریز دے قانون دا فائد ہے اگر قانون میرے مستقاد ہوندہ پھر آجے گستاخون سلسلمان تصیر مر گئے او نانو ایچ ماریا جانا سیچی میں سور رکبان دیچو تھریق کے ماریا ج اور نو تاج دی نے بنا سوچا جی ختم دی سوچا جے ہاں پچ لگن سوچیا جکان شباز شریف. شریف. شباز شریف. وزیر چیف آف رحیل شریف یہ چار شریف کٹے ہو گئے پہلے بھی وہاں پہنڈا رہی ہے ہاتھ چوڑے شریف دہتے ہیں پہلی بارا پتا لگیا بھی یہ کو گستی مانا کنجر پنجر پنجر پنجر سونیا تیرے گبارے تھا پہلے بیر کو اللہ سے پتا ہوں نہیں پتا ایک ایڑی قوم دہتے ہیں نسل کے مجاہد اسلام مجاہد اسلام رحیل شریف رحیل شریف مدرسے پڑھتا رہا ہال سوچا سکون انگریز دے وفادار دیتے دیتا. ایک کچھ خبر جانگریزا وفاداری غازی ممتاز قادری کا نام نہ لےتاز چڑھا لیا ناوی لوے جرا کے ایسا انگریز دے قانون ٹھوک کرتے رکھنے ہیں ایسا نو پتہ انگریز دے قانون دی کتی اپنی پشل مار کے دن سے گی جاکہ دے اندر اوہی قانون آئے گا جس قانون اسلام دا قرآن دا قانون آکھا جاتا ہے